ما رائع عباده ہی پدرل الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا جهنّاس افتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وتفل منهما رجالا كثيرا ونساء وَتَقَ الله الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا آمَنَ الرَّسُولُ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ اسقدق الله رسوله النبي إن الله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ يَا الَّذِينَ عَلَيْهِ وسلم منویا واسویا خاتم میری وعلانکا و سحابکا مکین قلوب المبنید غضر شامل about the... نف نہل شر nal sajai gai نہ جناب سامنے اسلام میں اسلام میں سنت نکاح اسلام میں سنت نکاح, اسلام میں سنت نکاح مقاصر پیار کرنا چاہوں موضوع جناب پہلی برتن شمار آ مخاسا مقاصد موجودی طرف آن تو پہلو تمہید یہ دو سمجھو مقاصد شریعت ہر شریعت باقشن خاص نہیں ہر شریعت دے مقاصد کی نہیں اگرچہ میں موضوعات بیان کر چکیا اتنے کئی دوست نئے ہوا کر دینا تلخی دی. خلاصہ کر کٹ کے پانچ چیزوں کا تحفظ نبی شریعت آئی تو انہوں نو محفوظ رکھنا یہ بنیادی حیثیت رہی اس لیا دا مقصد شریعت یہ ہوا ہے انہوں نے چیزاں کی حفاظت کی سر سب شریت چیزاں پانچ دے چیز سب شریعت متفق ایک عقیدہ توفیق اور رشالت ایمان بالملائکہ ایمان بل اللہ تعالیٰ دے ایمان بسولہ نبیا کی کتاباں جاؤ پہ آخر یہ عقیدہ ہے کیونکہ ہر شریعت کا جزب آزم یہ ہوتا ہے اس واسطے عقیدے عقیدے شریعت بھی کہہ دیں جاجو نے ماجونا نے دوائیاں ہوں ان پانچ سات دس بیس چیزاں جنیاں بھی اگلے ملانا چاہتے ہوں ملے لیکن ن ج رکھتے نے تو کسے بڑے جز بڑی دوائی جی تگڑی ہوں جس کو بغیر نسخہ بکار ہو جسری دوائیاں بدل بدل کر کے بنا سکتے لیکن انہوں نہیں بدل ہوتے مثلاً وہ بدل سکتے مثلاً ہی کاشتہ ہوں کلہ ہیرا نہیں ہوں سہ چیزاں ہوں رل کے سونے کا کشتہ چاندی کا کشتا جبارش جالی نو شاید جوارش فلانی معجو چیز بنتا رل کے لیکن وڈا جس دی جب عقیدے کا ہوں تو سارے دین عقیدہ نو سارا دین کہہ دیں وی وجہ ایمان کہہ لو عقیدے کہہ لو شریعت کہہ لو تمام نبی جیڑی بھی شریعت لے کے ہوتے مقصد لوگ دا عقیدہ درست کر کے معلوم کرنا ہوتا. اور عقیدے کے دروست کرنے شریعت نے تریے بنا چھ کسی نبی شریعت کوئی طریقا کسی نبی شریعت کوئی طریقہ, ہے, شریعت دے کوئی طریقہ ہے. دوسرے نمبر دے عبادت اللہ تعالی اللہ تعالی کی عبادت عبادت کے تریقا بچ نبیا دریت اختلاف جی ہو سکتا ہے لیکن عبادت دے اختلاف نہیں ہو سکتا یعنی اج نہیں ہو سکتا کسی نبی شریعت آئے تو عبادت نہ ہو ہر نبی شریعت شریت چبادت ضرور ہو ہوگی پامیں تریقے بن سمنے ہو کسی نبی شریعت دو نماز کسی چک نماز کسی نماز سول شریعت ہو گئی حج دی عبادت ہو گئی حج من سمن طریقے ہو سڈے نبی دی شریعت اضافے آ گیا عبادت ہے عبادت نفسے عبادت اس کو کہتے ہیں نفسے عبادت پہ سب متفق ہوں گے طریقہ عبادت میں اختلاف ہوتا کیوں اصل موٹے مقصد ہوتے ہیں اختلاف نہیں ہو سکتا تمام شریعتاں جڑا مقصد لے کے آپ نے وہ سارے متفق ہوتے ہیں تیسرے نمبر دے جان بچا یہ بھی ہر نبی شریعت مقصد مقصد اور مطلوب کی حیثیت اصل خلی کی حیثیت سے موجود ہے کیوں آخر جان محفوظ رہنی ہے عقیدہ بھی رہنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے جا جان ہی نہیں رہی किसी नबी की शरीय पतन की इजाजत को नहीं दी गई तो बंदे बढ़ी छी आओ तो ने। बाट देने ने शरीयत की तो देखे। नहीं जे बंदे वने शरीत कितने दी दरखा नहीं उतर शरह ते कि चलना चौथे नंबर त اقل اقل نحفوظ کرنا یہ بھی ہر شریعت بنیادی مقصد بن گئے اور تمام شریعت یہ متفق رہی نے کیوں کہ پھر گل اتے آن کے مکلی کہ میاں جان نال جہان ہے جان ن جان ہے اقل نال انسان ہے جی اقل کوئی نہیں تو کھوتا جی ہے پوتے پھر شریعت کی آج نہیں فرمائی میں تو اقل اللہ تعالی بنا اس لیے اہمیت ہے نمجد ہے اس واسطے اس رات باغ نے عقل محفوظ رکھنا قانونی قانون بنائے عقیدے محفوظ رکھنے قانونی عبادت کے قانون جان بچاؤن محفوظ رکھنا رکھنے قانون عقل بچاؤن بچا قانون جن نشے نے تا حرام ہوئے نے بھی عقل بچ ل سمجھ نہیں آخری رکھا گیا ہے مال محفوظ کیونکہ بنیادی ضروری چیز ہے لہذا مال کے واسطے بھی اللہ تعالی نے ہر نبی شریعت قانون رکھے مار دے بال وندن دے سمجھ نہیں لگی تو بھائی مقاصے شریعت پانچ چیزاں ہفتے دین یعنی عقیدہ ہیفل عبادت حفظ جان حفظ اقل حفظ مال توجہ ہے ہن تسا اگر اللہ تبارک و تعالی موقع دے کسی نو غور کرے علم اس حقیقت نو سمجھے گا کہ اللہ تعالی نے کی حدود مقرر کی تھی ہر ایک مقصد واسطے میں اس تفصیل چ نہیں جانا چاہتا یہ مسئلہ جڑا بیان کر رہا یہ سولی فیقا بیان ایک گندر فقہ ایک فن علم فقہ شریعت دا فا اصولی فکا والے ساری وزاحت فرماتے اتو پھر بندے نو سمجھ آتی شریعت کی سمجھ نہیں آئی اقل جہا نا وہ ایوگا نہیں انہوں نے ساری چیزاں نو سمجھے نفے زر نمجے پورا پینت دو لو جنا مرضی اللہ تعالی نبیا دی کائنات محتاجہ کھان پینے جی محتاج نا دنیاوی چیز اس طرح کائنات محتاج چین اندر نبیا دی شریعت جہاں تہریے جہدیپ جہفب جہدیم اللہ تعالی دی شریعت دی کوئی اہمیت نہیں رکھتے بس اڈا دے مسئلے نے وہ سور صرف زہر ہونے کی وجہ موقعے انہاں ان سلجو کوئی نہیں سمجھ جو کوئی نہیں جو آیا پک چڈیا ورنہ تھوڑی جی قدرت تڑا کے پولی تو انہوں نے لگ پتا جائے مخلوق خالق کی ہدایت تو بغیر نہیں جب. مقصود بین بیان پنج چیزاں وہ حفظ د نسل ہے ہف جان اے ہر شریعت ہر نبی شریعت میں ہر نبی شریعت میں نکاح دی سنت ہر نبی شریعت میں نکاح دی سنت نو ضروری نروی ہے گل سمجھا رہے اور نکاح دی سنت کا حکم ہر کمی کی شریعت موجود ہے نکاح دی سنت نو کیوں رکھا گیا ہے یہ تھے دو چیز سمجھو ایک ہے توالد اور تناسل کا سلسلہ کی مطلب اللہ تعالی نے اپنی حکمت کے تحت جس وقت تک دنیا نو رکھنا ہے انسان واسطے سارا جگ بنیا اتلا بھی تھلے والا بھی سب انسان واسطے زمین پر رہتے ہیں اور آسمان کے ساتھ کیوں تعلق ہے آسمان کیوں ضروری ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ آسمان اور اس اسر جو جو کچھ موجود ہے وہ زمین دے اتے حیات دے نظام قائم رکھنے ضروری کائنات جنوی بھی ہے باوے زمین بہویں آسمانی ساری ساری کا واسطے ہے ہاں. انسان واسطے سورج نہ ہو یہ نظام حیات قائم نہیں جن نہ ہو تا قائم نہیں آسمان نہ ہو ویتاں قائم نہیں اللہ تعالی نے او اصری اتلے جہان اچھے جہ بنا بلند اونا دا تعلق بھی ہتا کے اندازہ لگاؤ اے ہاتھ تک وہ مداخلت رکھتا ہے اتلا جہان اس جہان چیبیاں بی چل مشہور ہے جسل چاند گرن لگ جائے تو کوئی کام نہ کرو بہ جاؤ یا پھرتے رہو یہ کیوں جہا کام کرو گے جیسے مسروخ ہو, ہو گے بچا جد پیدا ہوا وہ اسی آرس ہال وہ بچارا فسیا ہوا تا کہ میں گل نہیں گھر کی گل ہے میرے میاں اور بائی ہے دھمیا دی چیچی اتنے سوئی دباؤ دا نشان ہے دیکھ لیا جی سوئی اس طرح دبائی کیوں اما جی ٹپلا ساڈے چاندگی سوئی اتنے لے کے بیٹھے سن سوئی دا کا نشان ہے سارا جہان اتلا تھلے سب سڈے توجہ نہیں فرمائی نہیں بنی نظام حیات قائم رکھنے وہ جہان بھی ہے تو پھر اتھو نظام حیات چکتا ہے پھر اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے اتلے جہان پر چلا جاتا ہے تو قدرت والے نے یہ ساری کائنار سڈے بنا سمجھ آئی کہ نہیں آئی لیکن ظاہر بات آبادی کدھ انسان انسان دا سلسلہ جڑا وہ افزائش نسل نہ ہی چل رہا ہے نسل پیدا ہوتی رہے بدتی رہے تو فیری نے تناسل اور توالد یہ ہوں تناسل اور تبالت جہا یہ دو طریقے نے ایک ہینڈ جانور ایک این انسان جانور ہو نہ نکاح نہ گواہ جردی آئے جڑ گئے یہ جانور دہوست وہ پلیپ طریقہ انسان کی عظمت کا تقاضا یہ تھا ان کے لیے مقدس طریقہ بنایا جائے توجہ نہیں فرمائی نہیں. خالی تناسل توالد مقصود نہیں اگر خالی افضائش نسل مقصود ہوتا تو کار کا نیلام بنانے کی لوڑ نہیں سی نہ کسی ایک پیو کی لوڑ تھی سو سو پی کٹا ایک چاہیے حج نہیں جانور لیکن وہ, وہ طریقہ اکلو شہور دے منافی انسانیت دے منافی تمام نبیا کی شریعت توالد اور تناسو نکاح دی غرض تناسل اور تبالد کیونکہ میں موضوع بیان کر رہا کہ نکاح کی سنت نے اغراض مقاصد کی نے تو ایک مقصد بڑا, بڑا بڑا بنیادی وہ سلسلہ تناسل اور تبالد کا قائم رکھنا مگر مقدس اور مہدب طریقے کے ساتھ یہ جواب ہے وہ سوچنے والے سوال اور سوبے کا کہ یار جانور جہ نکاح جی اسلے مردی جڑ جی نسل بھی تو چلتی پی بندے ایڈی پابندی گواہ کٹے کرو توجہ نہیں پروائی گواہ کٹے کرو سر عام ہوئے نہ بیٹھے ہو میاں بیوی دو گواہ رکھے تا گئے کہ گواہ جدو ہونگے تو دے سامنے ہونا پھر مت اتنے تک روے تو وہ دو گواہی جان پھر اگلے نہ جانن تو وہ غلط خیال کرن فلانے دی دے کرنے پھرتی اے ادا مطلب ہے غلط گھر نے سرے عام رکھو اعلان کرو ہر پاس مشہور ہو چان لا چانن ہر پاسے کرو یعنی کی مطلب ایسے آثار ایسا نشانیاں ایسے علامات پیدا کرو نو نت لگ جاوے فلانے نے اپنی عزت فلانو قدس طریقے تا کہ کوئی بندہ بان رہے برا گمان نہ کرے ہر کوئی آخ کہ یار انک شہر یہ نکاح اس واسطے نکاح نام کرنے آپ سلام سلام نے فرمایا آگلے نکاح ویخ فرمایا نکاح کا اعلان کرو اگر جی دف کے ساتھ ہو کے ساتھ علماء فرماتے ہیں بچیاں نبالگا گھر نبالگاہ بچیاں تا کہ باہر ایک پتا لگ جائے گھر ت... شادی پیو سمجھ نہیں لگی کئی حضرات دین کر لیندے نے جی تھی کر دے بھی شادی گھر چ رکھیا ہے جی مولوی نو سد لیا کو چشتی ابو چیشتی نا سی بھی نکاح دیا موضوع بھی یہ رکھ لیا یہ موضوع پوری دنیا کے بیر ہے یار فلانے کے نکاح لی سنت ہوئی مولوی نے موضوع بھی نکاح دیں رکھا افزائش نسلے لیکن نکاح کی قید کیوں ہے نبیا والا طریقہ جڑا بابے آدم تو چلے اس نکاح مبارک کے اندر بھی اللہ نے ملائکا شامل سن توجہ نہیں فرمائی نے حق میر رکھا گیا علماء ما محد سمرے چوتھی نے لکھیا پوچھا ہاتھ میر کی رکھیے فرمایا نبی آخر اس زمان سے دروت آہا گل سمجھنا اس وقت جاگرو کٹے کرنے کی لڑ اس واسطے نہیں سکے جاگی بولی سک جنہ نے برا سوچنا ہوتا ہے برا خیال کرنا ہوتا ہے وہ جدو آ ہی نہیں سمجھ جی پیدا ہوئے نہیں اوہ میں شریعت کچھ کوئی بدھ بات ودتے گئے حدود بات دے گئے قوانین بات دے گئے نے بنتے گئے تو اس وقت ملائکہ نے آن کے نکاح پڑھایا حضرت جبریل امین پاک نے اور حق مار کی رکھا گیا سید عالم آلم درود شریف آہا بولو سید عالم پاک کے درود شریف پڑھن بابے آدم نے سلادوبت تسلیم کا نکاح مبارک تام ہوا پورا ہویا ہے سلام سن معلوم ہوا ذات شریف نے پہلے دن تو ہی ہر بندہ, یعنی ہر نبی اور ہر فرشت تو باخبر ہے اس واسطے تبرک پڑھو مولا یا See, yeah. yeah. yeah. نظر نے اکیتا دروت کا ون سب رنگ اپنے پیش کیا جنو تو ہوں آزان تو پہلو پیش کر دیا گو پہ بعد پیش کر دسی عجیب گل آڈے بے وقوف بدھو لوگ بھی این کہ نکاح دروت کے نکاح پیا پ درود نکاح تڑائی کھڑے نے درود بڑھ گئے بندہ ہو جائے کافر تو نکاح ہو گیا ٹوٹا پبھی خدا بے درود لال تو نکاح بنیا بابے آدم دا اللہ دے رسول دا نکاح بن گیا امت جانا کہ نہیں तो गल समझना तवालो तर तनासु जानवर की जीन्स बदती ए कोई शक नहीं तवज्जो ए जानवर की जीन्स लेकिन जीन्स ही बदती है नीन्स ही बदती بات بات بات، صرف جنس واستر صرف جمس واستو ای تو جانور نے نہیں لگا اگر کائنات کے کسے کونے دیکھو سنت کے نکاح تو بغیر نسل پیدا ہو رہی ہیں تے سمجھ لو صرف نسل ہی پیدا ہو رہی ہیں جینس ہی بھتی باقی اگر تسی آخو انسان پہ بدھتے لیں تو غلط ہے نسل پڑنا اور ہے انسان بننا اور ہے بننا اور انسان بننا پھر گدڑ بھی باعتنے, کتے بھی باعتنے, پر کتے کہہ رہے ہیں پردڑ کہہ رہے ہیں جنہیں جانور وادی نے نسل بغیر نکاح کی سنت تو بدنگیاں اتنے تک کس نہیں ہونا باقی اس کی نہیں ہونی انسانیت نہیں ہونی یہ ساری انسانی سفتا انسان اتح گا جتے نبی سنت کے مطابق پیدائش ہوئے گی سیانے آدھے خون بہڑا بہت اثر تا گھر کے گر قیامت پونے نبی نے فرمایا تلاکا لوکی دے دے کے گھر دے اندر اپنی عورتیں بسا کے حرام دی نسل موتی ہو جاوے گی قیامت قائم ہونی نبی سنت دی پابندی رو شریعت دی پابندی رو پھر مقدر جمن گے ادب والے رحمت والے ہویامت تے قائم نہیں ہو سکے گی دے مطابق خون بچ پڑتا اس لئے خون پاک ہو توجہ ہے کہ نہیں خون ایگ نہیں ہوتا تو گل سمجھا جائے ایک مقصد ہے کہ نسل ہو زمین کائنات آباد رہے لیکن نسل پاک ہوئے اس زمین نو نباد کرے زمین آخ پولا نسل کائم بھی رکھے دی بھڑی نسل نہ ہو زمین بھی آخ جی یار لائے کدو کدو دے یہ دے جان گے کدو اس دنیا جان گے کدو میری جان گے آہو زمین بھی بدوا دندی ہے پرور دا ہے تیرا نیک بندہ چلا گیا یہ جڑیاں نیکیاں کردا سی میرے بک گئی توجہ نہیں فرمائی تو ایک کرز سجنا انسانی معاشرے نائم رکھنے نباد رکھنے سنت نے کہا کائم رکھی گئی تاکہ توالد اور تناسر کا سلسلہ تخت اس نال جاری ہو ساری توجہ ہے اتے گل لگا متا متا اسلام دے ابتدائی دور ایک ضرورت دے تحت جائز رکھا گیا, گیا. فتح مکہ کے موقع پر ہمیشہ کے لیے حرام کر اسلام کے حکام نقطہ سمجھاؤ لگا اسلام دے حکم تا کر کے بزرگاں فرمایا ہے کہ علیہ السلام کے تورات دیا تختی اکو اتریاں اتری قوم نگو بچا اور اوکھا ہوگا سیانے آدھے نے انسانا دے مثال دن توجہ سجنا جانور किसी न सिखा होवे किसी कम से ला हो मठिया मठिया लाने असा वेख्या घोड़ेदा बच्चा की कहते हो तुझी अपनी बोली चुनु बछेरा हम बछेरे नहले दिन उठद्यासार डां नोड़े एवं ही बन छह दिया फेरिया ना के डर चाके सारा मुख जाए इनू तरीका आ जाए तुरं का یہ اسی طرح اللہ تعالی نے ایک بارہ سارا دین نہیں اتاریا اللہ دا رسول ہمیشہ سبحان اللہ وڈے دل تے پاکیزہ لوگ ہوتے نے اللہ تعالی ایک خاص قوت انہوں نے اس خاص عقل تاس سمجھ ل اللہ تعالیٰ دین سارا بھی آ جائے تو انہوں نے پرواہ نہیں لیکن دوسرے واسطے اللہ تعالیٰ ایستا ایستا دین اتار دتا کے بچے دو دوسرے نال جی آدی ہو جان پھک نہ کردھ نہ دین کے منکر نہ بن جان دشمن نہ بن جان جی سارا دئیے آخر پرا رکھ سڈے تو نہیں وہ پھار چکی دہ بڑی علیہ السلام نو برتا فکا تلا رب جا کے لڑو اصے بیٹھے سی گل قربان جا جدو تین اسلام اتریا پاک سید صلی اللہ علیہ وسلم کریم دے نتیجا یہ ہزور سب آد کر یا رسول اللہ جدو جنگ بدر دی واری آئی بنی اسرائیل اصا تے تھی جاؤ تو مجھا کن کملی والا تھے تیرا ختم گا اسان گلابوں دا خون روڑے گا अच्छा मोकी चलो ठीक चलो कहने बंदी बकत आई तवजो है मैं अगले दिन वो जुमा बढ़ाया ना मैं क्या भाई मैं है ही नहीं के प्यार بندے آخان بنا یار ماحول بھی یا نہیں چڈن دیا کریں نہیں انشاءاللہ اللہ میں تقریر سال چڈنی سارے آخار اور لا ہی لوگ ہوں میو پتا اتنے ہن کئی آئے ہونے برادری وہ میرے نہیں آئے اونے. کئی آئے ہونے سوق والے जो शादी कराने वाकई शौक रखते हैं बरादरी सारे बंदे बाकी मुतफिक थोड़े होंगे कई होते नहीं होते हूं जेडे दूसरे बैठे ने आवाजार हो आवाजार भी नहीं करना चाहता जेडे शौक न आए बैठे ने انہوں کہ سناوا کہ بیچاریاں کا شوق بھی پورا نہ ہونا چاہ دو رکھ کے ان شاء اللہ ہونا ضروریا پیغام ہو لے کے جاؤ گے بالکل نو کتاب توجہ ہے کہ نہیں تو عرض پہ کرنا کبلا اللہ مبارک نے افزائش نسل یہ سلسلہ چلایا ہے نکاح پاک گل پہ کردہ سا اسلام اتریا ہے شراب بھی حرام ہویا ہے لیکن ایک تو دفنا نہیں اکو بار شراب دی حرمت دا حکم اتریا ہوئے آخر ہو پہلو یہ دسیا کہ شراب کتنے سے لڑائیاں پھر اے فرمایا شراب پی کے نماز نہ پڑیا شراب نہ پیو شراب پی کے نماز نہ پڑیا ہو اجازت کیوں کہ اسا جدوں گیا ان کو اس وقت دلیل ڈکن ڈکن دے جواز کی دلیل آ چکی نماز بڑی کئی نے پتہ ہی نہی لفظ اور ساری امام بڑا سی پہلو لڑائیاں بھی تے اللہ تعالی فرمایا لڑائیاں واقعی لڑائیاں بھی پہ ہوش نہیں ری نماز اگاں ہو گئی اور پتا لگ گیا اتو ہوں آخر نچایا حکم مل خمرو سرج سم فشت فرمایا شراب جوا یہ سب پلید کم نے کی مطلب انہ نے کرن بندہ پلید ہو جاوے گا لہٰذا فش تھا پچ سونے نبی, نبی بھانڈے استعمال کرنے بھی حرام کر دانڈیا شراب بن دی بن دی سی حرام کیوں کر دیتے اس واسطے बन दी बन गए चेता आएगा ध्यान उन्द्र खायश उठनी शुरू हो जाएगी लिहाजा सामने आशानी सामने आवे ना चेता आलाम ने किया कि आ खिला जे में चलता सी पकिया नहीं तवजो नहीं फरमाय یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالی نے اجازت دِی سی نہ اللہ تبارک و تعالی نے حال رکاوٹ اتاری نہیں تھی اجازت دینا ہو رے رکاوٹ نہ اتارنا ہو روجو ہے سمجھ کہ نہیں آئی گل سمجھو بھئی ہوں تو پہلو تص گیا بت ساریہ شریت متفق نے اقل بچا جان اقل وی کرنا ہے خدا اجازت خدا کی اجازت نہیں سی اگر کسی کتاب میں لکھا ہو کہ پہلے شراب جائز تھا تو اے مطلب نہ سمجھا نے شر جائز مطلب نہیں فرمائی شریعت میں ایسا لانتی کام ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتا توجہ نہیں فرمائی نہیں ایک لمحے کے لیے ایسا لانتی کام شریعت میں جائز نہیں ہو سکتا انسان کی عقل جیسی دولت کو دوں عقل جیسی اور تا کر کے میں جس جماعت کے اندر نشے فروشی کی اجازت ہوا جی اگر اسلام کا دشمن ہوئے مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے جہی جماعت بال نہیں بیٹھے بڑے سمجھدار بیٹھے جے ان گلا سمجھتے جے جہی جماعت نشے فروشی کی اجازت ہوشیا اجازت ہو اے جنا مرضی بھار چکن اے اسلام دے دشمن نے انہوں نے دشمن نہیں وہ کہ قیمتی شہیات مار پیو اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ دین پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو پیسہ اس طریقے کے ساتھ بہت زیادہ آتا ہے تو دولت آئے گی نام ہو جائے گا تو <laughs> ٹھیک <tot> جی کیا دولت آئے گی نام ہو جائے گا لگن کہڑا بدھواں کا بے اکلیا کا دین آم ہو جانا جد اکل ہی نہ رہی تو دین کا رہنا وہ نہیں آئی گل دی ادی گل ایسی لنگا دو جا روڈ گزرا والے تیکر کھل جائے سا کافیا یہ ہے کہ اشارہ کر دینا گیا دی بہ جائے اگ جا سیاح ہونا ہے آپ گزرال بولو اے پہ گزرال بھی شاء اللہ پہنچ جاؤ تو سدکے جاوا کرسم ذات نہیں جی قبضہ قدرت چ میری جان ہے مقدس مذہب بھی آہل سنت ہے اور مقدس لوگ بھی آل سنت کے ہیں ہمارے اتنا سی برائی کی بھی اجازت نہیں دی بریل دیتی نہ کسی بزرگ امام دہٹک نے یہ دوسرے آنے مذہب چی سنی مذہب سوائے پکی پاکی تو کچھ ہے بن دینا بلی کیونکہ بلی پاکی کے بغیر نہیں بن سکتا تو نہیں فرمائی وہ سبق دے گئے فرمایا نال نالکل سنگی یار سنگ نہ کبھی to die. جتنی پچھے اگلی گرجہ ب درجہ مرحلے وار ایسا ایستا حرام ہوا دو تین بار جائز ہوا وہ بھی جنگ دتا کی ہوتا ہے ایسا وقت ہی نکاح میاں بیوی بی کر لے سمجھتے ہو کہ انج دی شہ وہ زمانے چاہلیت ذہلیت لوکا بچ رہی جیز رہ سکتی نبیاں کی شریت جہی جدو دے مقصد جہے نے سارے دستے کہ یار انہوں چیزوں کرنا مقصد ہے کہ وہ واسطے کلیا جو مرضی کر لو تو جان چھٹی سمجھ نہیں لگی گل کی نکاح دے لفظ بولنے نے میں نکاح لفظ متا کرنا بس ہر سوا لکھ نبیا کی شریعت دستی نکاح دے نار مقصد پورا کرنا مقاصد نہیں دے خالی نفس دی خواہش پوری کرنا نہیں اس نال مقصد بہت بڑا کی ایک نسل جمے نسل بنے موت بچ نسل ہی توجہ نہیں فرمائی موت ضرورت پوری, پوری کیپنے نسل خسم نو کھاوے پام جو مرد جمے نا جمے جی جام بھی پیا خیال بھی کون رکھے پیوتی ضرورت کڈ کے پاس ہو گیا پیچھے جڑا بچہ جمیا بارش کسی کا نہارش نہ کوئی وڈیرا نہ بزرگ نہ کوئی انسانیت والی سفت ہی نہیں پیدا ہو سکتی تا کر کے شریعت متحرا جیو ایک وقت تک شراب پکا نہیں لیکن گیا نہ مولا علی مشکل شریف کو فرمی ہے اور روایت کرنے والے علی کے پتر نے مولا علی تو پتر روایت کرتے مولا علی تو پتر لباس کرتے ہمیشہ خیبر دے موقع دے حرام کیا ہے اور قیامت تک واسطے حرام ہوا ہے لیکن گل سن جان میڈیا کا دور گل ہوئی نہیں۔ دق پریق ادر ادھر دور تک پہنچدیا وقت لگ جاندہ سی ہوں جنہ نے پہلو سنیا ہویا سی کہ جائد ہویا سی انہوں تک ہر خبر نہیں پچی جس وقت حضرت, سلسلہ چلتا رہا. حضرت سیدنا اکبر کتو اسی طرح گزر گیا کسی نو خبر ہوئی کسی نو نہ ہوئی لیکن حضرت فاروق اعظم پہلے چھ سال وہ بھی اسی طرح ہی گزر گئے چیا سالہ تو بعد دنیا نر پاس پتا لگ گیا اور حضرت عمر نے ڈنڈا چک لیا فرمایا کسے پاسے بھی ہوئے گا ہوا سزا دیا اور تی جانتے ہو ایک ایک کسے حکم دا آونا ایک ایک کسے تک پہنچنا توجو نہیں فرمائی نے ہوں اتو اگر کوئی سمجھ لو ہمیشہ جائے تو اپنی غلطی اس واسطے شریعت متاہرا کا سارا مقصد ہی ختم ہو جانا ہے ادر ویخ الا دیا بندیا جد نسل کا تفل نہیں ہونا نسل پیدا اگر ہونی ہےانور گی ہاں جی بلکہ ہر کسی نے اپنی خواہش پوری کرنے نسل کا لحاظ نہیں رکھنا لہذا نسل پیدا کرنا سوچنا ہی نہیں نسل پیدا نہ ہوئی تو بربادی ہو گئی پیدا ہوئی کہ نابارش تا بربادی ہو گئی اسلام فرمان جے بابے فرید ورگے بنان گے ان پاک دی تربیت انہوں کی تعلیم دی جسمانی روحانی خوراک ہر شاعر لحاظ ضروری رکھنا ہے لہذا والے دین کی جمہداری बने, गर्द वे। बने। बच्चा जम जावे। अगर जम अगर कोई विरासत रासत छा ना होंगे की बननाबी शरीय ने रखा ताकि निकाहा सुन्नतान बन जाए جدوسا محرومی تو بچ آئے گا نبی شریعت بندے کی دی دنیا دین دو قائم رکھنا چاہتی ہے اس واسطے یہ جانور بنایا نبی دی سنت نال نئے تاکہ نظام خاندان کا قائم رہ جائے دنیا بھی انسان بھی قائم رہ جائے شریت کا شکریہ شریعت نہاہلسلے اٹھے یہ تبج ہے جاؤ ان ملکا دیا سیرا کرو دیکھو جھے نظام کوئی نہیں اندر اثر ویکو بچوں کے نسلوں کے اثر ترستے نے تا کر کے روس کا سدر سی کوبا چو مر گیا ہونا بدنی چکا ہے بڑا پرانا بیان سی اے آخیا بندے بڑی کما لا دیتے نے مال دولت بڑا سمیٹیا پر ایک گاٹا بڑا کیتا کی اگے سڈا خاندانی نظام تباہ ہو گیا गल तो डर डे चाचे कद मामे सोच भ लगे लड़न लगे अपने प्यो न कद किसे आख्या शर्म कर प्यो آخر آسرے پہ نے بچہ بول پہ شرم کر سنت نبی کلوتی توجہ ہے کہ نہیں اگر تخگا جمانے جہلیت شریعت آن تو پہلو بھی تو نکاح ہوں سن وہ ای سنتے وہ نبیا دی سنت لگی سی حضرت علیہ السلام حضرت آبری تو پہلے آپ فرمانے سن آپ نہیں سن دے آپ بتانے قربانیاں نہیں سنکار آپ سرکار کوئی شرک والا کام نہیں سن کرتے زید بن امر بن رفیل فرما کسے پوچھا یہ کتوں ہے فرما باپ ابراہیم علیہ السلام دا دین رہا. حضرت زید بن امر بن نفیل صاحب توحید اور باپ ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی شریعت دا قائم سن کلے اور کعبے دار کھلو کے سن لوگ ہدایت میرے سوا تھو کسے پاسوں اور باقی کون سے لب آیا کون سے وہ جی نکاح ادھر آیا کئی چیزاں جاہلیت کے دور پچھلے نبیاں تو لگیاں ہونیاں سن پھر اللہ تعال نے سڈ شریعت مطارد اندر تھوڑی جی تبدیلی اضافے کمی بی کام رکھ دتا نکاح کی جو سنت ہے یہ نبیاں تو بغیر پرکھتا نکاح کرد نسل جما پاک نسل جما دوسرا خاندان قائم رکھنا خاندانی نظام بنا تیسرا وراثت اور مال جہ تقسیم کر کے خاندان دے اندر دنیاوی اور مالی ضرورت جڑی ہے اس نو پورا کرنا تاکہ جانوراں واگوں کوئی خاندان دے اندر بے سہارا تے جانوراں واگ بغیر کسے سبب اور مال اور زندگی گزارن درتوں کے ایو ماہروم دکے نہ کھانا پی ہے سونا کام کے نہیں ہوئی مان کہ تکے نہ کھانے پیران سنت دی اے برکتیں کر دیا بولو او. پھر ایک اور بھی ہے دسا وہ بہت گٹ پائی ہے وہ اے کہ جدو ادھرو رشتہ ادھر جائے گا ادھرو رشتہ ادھر جائے گا ادھر اتر ادھر جائے گا سنت طریقے کے مطابق ہوگا پتا کی ہونا ادھر لے گی اقل جیڑی نا اقل جی کسے خاندان قوم برادری اقل اچھا والے لوگ نے تو اتو اقل تقسیم ہو گئے پانی نہ ریسیا تو جی نال کوئی شوا جا کے جوڑ دے کوئی خالہ جوڑ دے تو پھر یہ بھی پیر آ جانا ہے ہوں ہو سکھ ہے کوئی قریشی خاندان کر کے محمد اربی خاندان تا کر کے سید ر شافی فرما جہی گاؤں بارشتے نہیں کرے گی انہیں عقل نہیں آئی آوے اقل والے رشتے لینا دینا باہر تاکہ اکل, اللہ تعالی نے اقل وافر رکھی رکھے نکے ہوئے کوئی ہاتھی جیسے جوان ہو برادریاں ہاتھی ہاتھی جنیاں نے اللہ واحد اولا شریف ما نظام رکھیا ہے تاکہ ادھرو جسم لے لے ادھر روح لے لے ادھر اقل لے لے ادھرو حکمت لے لے تیڑا فیض کسی خاندان نے لے تو سونی غرض نے سونے مقصد نے اور آخری کرنے لگا ہے اللہ تعالی نے خاندان کو نکاح کرتے نے وڈے دیر بڑے اس واسطے رکھے بلکہ فکا شافی مطابق جائیے نا گل کرن لگا تو وجہ فکا شافی مطابق جائیے تو لا نکا اے الولی وہاں پر الولی شرط ہے کیا مطلب باپ اجازت دے بھائی اجازت دے نہ ورنا نکاح نہیں آتا فکا شافی فکان فی اجازت ہے نکاح ہو جو ویر کے رکھیا ہے سلسلہ یہ نہ منہ چک پائے تو جدھر مرضی لگی جاوے پتر منہ چوکے جدھر مرضی لگا جائے تو جمن والے سمجھ نا जमन आलिया लिहाज रखन आना का लिहाज रखर हो फिकर होना फिकर होना फुरमाई ता करके जिन्हें चे कुछ नहीं उथे फिर वे छोटे का भी लिहाज कोई नहीं प्यो भी छित ही खाते نہیں نہ جدھر مرضی منہ چکیا منہ تر پیا کوئی بنایا ہی نہیں جاندہ پھر بھی چڑھ کھانے پیو بھی چکر کھانے ہمیشہ عزت انہوں کے گھر چھوٹے گھر چند جہاں اپنے ویڈا سمجھتے چھوٹے چھوٹا سمجھتے جیتے چلتا ہے اوتے گھر رحم کا ہی رحمد زندگی اللہ تعالی نے خبردار ہی نہیں کرنا لحاظ رکھنا جنہوں نے ماپے ہی نہ ہو جد ماں کا ہی نہیں رکھنا لحاظ استاد کی رکھنا رابے ماں جدو ماپے کچی اللہ تعالیٰ نے قرآن ماپیا کا حق اپنے اللہ فرما دور عبادت کروال عبادت کا حکم کرنے والدین احسان کی سونا لال ڈے کرو اس واسطے میں بنا یہ جمن والے نے دا ایک کا درجہ کٹ میں بنا یہ دے نے جیو بنا دا حق نہیں جائے جماع آ بھی نا. بزرگال والے دینل محسوس ببل والے دینل بلی ہوم سالے ہوم نیک ہومن ہوم نہ فرما لالی کرو ہو تیرے ہوئے جماعت احسان کافی حق بنتا ہے تمیشہ تی اخریدار سلم صلی اللہ علیہ وسلم جدو عبد اللہ بن آیا عبد اللہ عبد اللہ میں بڑا دشمن ہے یار اللہ میں اجازت دوں میں اپنے پیو نو بڑھا آپ نے فرمایا محمد اپنے با... کسی کے باپ کو مارنے کی اجازت نہیں دیتی یہ بڑا میں ہر کسی نو پیاس رہنی چاہیے میٹا بہتا کہلو جی کرتا دو چمچیاں تو بات آخ نہیں سمے لگی میٹا بھی ہوتا ہے جرضی سال پکیا ہوگلے آپ یار سواد آن لگا سوا دیں آیا پیسے واپس چل دو آیا جے کہ نہیں میری اگل بھی بچارا بھی آپ جا چکے چناچے چکر پائی رکھے اگلے آخر سب کمال تکریر کی پتہ نہیں لگا کیا تکریر یہ جٹ تو جٹ بندہ بیٹھا موٹے اکڑا بیٹھا ہو سمجھ آ جائے میں جو سمجھایا ہے نہیں سمجھ آیا بتا کو جائز کرنے والی قوم اسلام سے دور کا اس کا تعلق نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ وہ مقاصد شریعت سے ہی بے خبر ہیں وہ اسلام کے تقدس سے ہی بے خبر ہیں اسلام کی پاکیزگی سے بے خبر ہیں اسلام کے تقاضوں سے بے خبر ہے تمام ڈبیے نبی اور رسول جو شرکتیں لے کر آئے ان میں ایک مقصد یہی رکھا گیا ہے کہ نسلیں انج کہ نسل پاک رہے نسلیں ان کہ کوئی کسی کی جی پہن کے بارے برا گمان نہ کرے برا کمار کی اگلے آنکھوں میں نسل یہ بتاؤ کہ انسانی تقاضے تمام پورے رہے لہذا تمام اہل سنت کے اماموں کا اس بات پر اتفاق ہوا یہ تو ہے توجہ ہے تین چیزاں میں پڑھیا پڑھیا بھی بخاری مسلے بچ ایک پڑی تین ایک رسول کے دور صد رسول اللہ کے دور میں صدیق اکبر کے دور میں عمر باغ کے ابتدائی دور میں پھر آپ نے ہمیشہ کے لیے تین کو تین کر دیا ایک یہ بات بڑی دوسری بڑی شراب کی کوئی سزا نہیں تھی تو سول اکرم کے دور میں ابو بکر کے دور میں تو عمر پاک نے اپنے دورے خلافت درمیان میں آ کر اسی یا چالیس مقرر کر دیا پھر بڑا مساجیز تھا رسول کے دور میں ابو بکر کے دور میں امر کے آدھے دور میں آپ نے حرام کر دیا اللہ سونے کا فصل تو رہتا لگا انہیں آخر تین تین سن پہ تین ایک سی ادور دے سی تو پہلے آدھا تین ایک ہی ہے انج کر چاہی مہ کے تکریر ہوں رہے شراب دی چسکی چلی رہے اتو بخاری خاصی تا کر ماما نے فرمایا کسی دا حق نہیں بنتا تو امام مالک رحمہ اللہ دے تعالی نو بڑے امام ہوئے حدیش کی استاد فرمان جاوا سرکار فرما نے بربادی دوسری میں چنگا دی نیا کوئی یہ کھیچی جان کوئی جاندی کھینچی قریب سی میں سلام تو چر جاؤں گا دین برباد ہو جا پر پوری جان والے سن دے مشاعت کامل کو پڑے سن میں ایتاباں ہدیسا لبی کھڑا تھا فرمایا جب وہ مالک میں ہک والا حوالہ تاریخی حالات کوئی کتاب پڑھے گا یہ روایت آپ کی موجود ہونی آپ نے فرمایا جا لیا لکھ لیا امام بالکل میں گمراہ جاتا اور سجڑا ادھر ویخ گل ہے یہ نہیں کہ ان حضرت عمران کے ہے من اپنے دور ترائن، کیتا ہے، کیتا ہے، نو حرام کر کے اتے سزا رکھیے، نو اللہ کی ہے نہ صدیق کی ہے نہ جب شریعت ان کی نہیں ہوتے شریعت کو ادل بدل کرنے والے, والے خدا حکم اتارے رسول کو بدلنے کی اجازت نہیں کی. تو خدا رسول حکم دے عمر بدل لے یا تو عمر امر نفرکھو جی امرا کا سردار ہے تو گل سمجھو گل اہی ہے نبی کے دور چ پہلو تین ایک رہی نبی دور چین تین کئی حضرت اکبر کوئی اسوی بات حضرت عمر کا جد دور درمیانہ آیا گل آم ہو گئی انہیں اچھا کسی شہر بدلے آیا اسی طرح رسول نے حرام کیا رسول کے دور میں اس کا اعلان عام نہیں ہو سکا ہار تک پہنچا نہیں سدیقی اکبر کا دور بھی اویم گزریا فاروق اعظم کا ادھا دور بھی اسی طرح گزریا جب ادا دور پورا ہو گیا عمر نے اعلان کر دیتا ہے عمر نے حرام نہیں کیا حرام ہونے کا اعلان کیا اور شراب بھی اسی طرح شراب حضور کے دور میں سنت قائم ہو گئی تھی کیا اتنا سزا ہے دینے نے اے کوڑے مارنے نے اے کوڑے مارنے نے دا اعلان سارے تک نہیں ہویا ابو بکر کا دور بھی گزر گیا حضرت عمر کا تھا دور بھی گزر گیا آدھے دور کے بعد آپ نے اعلان کر دیا شراب پیوے گا تعلیمی سزا ہوئے گی رسول دی سزا سنائی حضور دی سزا مقرر کیتی دا اعلان کیتا ہے، عمر نے اپنی طرف سے سزا نہیں سنائی لہذا تینوں مسئلے تینوں مسئلے ایک جیسے ایک طرز کے ساتھ ایک ہی انداز کے ساتھ بخاری مسلم میں بیان ہوئے ہیں فرق کرنے والا جاہل ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے جو نا چیل نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے یہ اماموں کی سمجھائی ہوئی باتیں بھی ہیں اور نا چیل تو اتر اللہ دا اترے افراد محنت نرف او قبول بخش کریم رب محنت بخش جیسی مجھاو کا انداز دتا ہے